یا بنی اسرائیل اذکرو اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت التی جو انعام میں نے انعام کیا علیکم تم پر وہ انی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی العالمین تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت تھی اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت ہے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن و حدیث سے دوبارہ قریب ہو جائے گی اور جب مسلمان نور قرآن سے دوبارہ منور ہو جائیں گے تو پھر انشاء اللہ دوبارہ ہمیں فتح و نصرت نصیب ہوگی و اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفسن شعی ان قیامت کے اس دن کو یاد کرو اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آج تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو گناہ کر لے میری خاطر کر لے کل بروز قیامت وہ شخص جہنم سے نہیں بچا سکے گا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے میں جہنم میں چلا جاتا ہوں اس کو جنت میں جانے دو میری وجہ سے گناہ کیے ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شہی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گی کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی ولا یقبل منہا شفاطن اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ولا یو خدمہ اور نہ ہی کوئی مال لے کر معاوضہ لے کر فدیہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی ایسا بھی نہیں ہوگا اولا ہم یون سرور اور نہ ان کی مدد کی جائے گی قیامت کا تصور ہمیں دیا گیا ہمیں اسی تصور سے منمبر ہونا ہے اور سوچنا ہے کہ کل بھروسے قیامت یہ دنیا دار یہ گناہ یہ رشتے دار جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں یہ بال بچے جن کی خاطر ہم حرام کماتے ہیں یہ کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے اشر فرمائے و اور یاد کرو جب نہ ناکم ہم نے تمہیں نجات دی من آد فرعون فرانیوں سے یسو منہ وہ فرعونی تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے سو العذاب بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے یو زب نہ ابنا اکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبا کرتے وستا یون نسا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے وفی ذال اور اس واقعے میں بلا رب کم اویم تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی حضرت محسوین والی و والسلام کی پیدائش سے پہلے فرون نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک آگ بیت المقدس سے نکلی ہے اور وہ مصر آتی ہے اور فرونیوں کے گھروں کو وہ آگ جلا دیتی ہے لیکن مسلمانوں بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں خواب کی تعبیر اس نے کاہنوں اور نجومیوں سے معلوم کی تو وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو تاس نحس کر دے گا اس نے یہ آڈر کیا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اسے چھوڑ دیا جائے اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً چھ لاکھ تھی اور وہ مصر میں تھے اور فران کے وہ غلام بن کر رہتے تھے اس نے دائیاں مقرر کی ہر ایک دائی کے ساتھ دو سپاہی والے مقرر کیے جہاں معلوم ہوتا بنی اسرائیل کی کوئی عورت امید سے ہے تو اس کے گھر پر پہرہ بٹھا دیا جاتا اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی اگر وہ لڑکا ہوتا تو اسے اسی وقت ذبح کر دیا جاتا اور یہ پابندی تھی کہ جب وہ دائی بچے کو ذبح کرے گی تو ذبح کرنے کے بعد وہ سپاہیوں کے پاس لا کر دکھائے یا اسے سپاہی خود ذبہ کریں گے اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے ستر ہزار تقریباً لڑکوں کو ذبح کروایا اور نبے ہزار عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے حضرت موسا علیہ والے صلاح کی ولازت ہوئی رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ نے پھر اعلان نوت فرمایا تب یہ سلسلہ جا کر بند ہوا فارن مجید فوقان حمید نے اس نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو یو ضب اکم فرونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے و یستا یون اکم اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وفی زال کم بلا ام میں رب اس واقعے میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے یہ نعمت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش مصیبت سے نجات عطا فرمائی تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو وہ اور یاد کرو جب فرق ہم نے پھاڑ دیا بے کم تمہارے لیے البہڑا سمندر کو فنجئی نا ہم نے تمہیں نجات دی وہ اغرق نہ فرعون اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا وہ ان تم اس حال میں کہ تم ان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے سلیم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ مینا والے سلاۃ والسلام نے اعلان نگوت فرمایا اور پھر اسلام کی آپ تبلیغ فرماتے رہے ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسا علمینہ والے صلاح والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں موسا علیہ نمینہ باریک صلاحت والسلام چھ لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو بیچ میں سمندر تھا عام طور پر مشہور یہی ہے کہ یہ وہ دریائے نیل تھا جو مور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ دریائے نیل اس سمندر میں گرتا تھا اصل میں وہ باہر الجن تھا اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا تو جب اب وہاں پہنچے تو بنی اسرائیل بڑے پریشان ہوئے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعن اپنی فوج کے ساتھ تعاقب کر رہا ہے تو حضرت موسا الریرہ بار سلاۃ والسلام نے اپنے اصر کو سمندر پر مارا تو وہ سمندر بارہ حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں جو جگہ بن گئی وہ ایسی جگہ بن گئی جیسے صحرا میدان ہو گھوڑے دوڑانے کی جگہ اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور وہ دیواریں مبصرین فرماتے ہیں وہ شفاف تھیں ٹرانسپیرنٹ تھیں اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا اور بنی اسرائیلی بارہ راستوں میں تقسیم ہو کر نکلنے لگے کیونکہ یہ بارہ قبیلے تھے تو ہر قبیلہ ایک راستے پر روانہ ہونے لگا اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیواریں جو پانی کی بنی ان میں گزرنے والے بنی اسرائیلی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے یعنی نہ صرف وہ ٹرانسپیرنٹ وہ روشنی کو پاس کرنے والی تھیں بلکہ وہ آواز کو بھی پاس کرنے والی تھی جب بنی اسرائیلی گزر گئے تو فرونی اسی سمندر میں آ گئے جب سارے فرونی سمندر میں آ گئے اور بنی اسرائیلی پار ہو گئے تو یہ سمندر پھر مل گیا اور تھاٹے مارتا وہ سمندر بن گیا فرعن اور فرونی سب غرق ہو گئے دوسری نعمت کا بیان ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالی نے تم پر یہ نعمت بھی فرمائی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر کرو دوبارہ دیکھیں وہ اور یاد کرو جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بیکم تمہارے لیے البحرہ سمندر کو فانجیناکم پھر ہم نے نجات دی تمہیں وہ اور ہم نے غرق کر دیا آنا فرعون فرونیوں کو وہ ان تنظرون اس حال میں کہ تم انہیں غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اب آیت نمبر 51 میں ان کی ناشکری کا بیان ہے حضرت موسع والی صلاح و السلام کو یہ طور پر طوری شریف لینے کے لیے گئے فرعن غرق ہو چکا ہے جب فرعون غرق ہو گیا تو دوبارہ بنی اسرائیلی مصر میں آ گئے اب مصر کی حکومت ہی مل گئی لیکن جب دولت ملتی ہے تو بہت سے لوگ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیلی بھی ایسے ہی ہو گئے انہوں نے موسا علیہ السلام سے کہا ہمیں کتاب چاہیے موسا علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ تور پر کتاب لینے کے لیے گئے چالیس راتیں آپ نے کوہ تور پر گزاری احتکاب کیا چالیس دن کا روزہ رکھا اور یہاں موسا علیہ السلات و السلام کوہ تور پر ہیں اور وہاں پیچھے سے قوم نے ایک بچڑا بنایا زیورات کو پگلا کر سونے کو پگلا کر سونے کا ایک بچڑا بنایا اور پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی یعنی بچڑے کی پوجا کرنے لگی پوری قوم سے مراد قوم کی اکثریت ہے چھ لاکھ میں سے صرف بارہ ہزار اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ شرک سے محفوظ رہے بچھڑے کی پوجا سے محفوظ رہے باقی قوم کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی شکر کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور نہ کی فرمایا ہوا عید اور یاد کرو جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسا موسا علیہ السلام سے ارب لیلتن علیہ چالیس راتوں کا سما پھر استحص تم تم نے بنا لیا العجل ایجل عربی میں بچڑے کو کہتے ہیں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا خدا سمجھ لیا ماد موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ ان اور جب تم بچڑے کی پوجا کر رہے تھے اس وقت تم ظالم تھے شرک ظلم عظیم ہے ان شرک اللہ ظلم شرک ضرور ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے تو بچڑے کی پوجا کرنا یہ شرک ہے قرآن نے فرمایا تم ظالم تھے شرک کر کے اب بنی اسرائیل پر نعمت کا بیان ہے اتنی نعمتوں کے باوجود تم نے نہ کی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کا نظول فرمایا ثم پھر نا ہم نے معاف کر دیا تمہیں من بعد ذالک اس کے بعد تمہارے گناہ ہم نے بخش دیے تمہاری توبہ قبول فرمائی لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اب آیت نمبر 53 میں ایک اور نعمت کا بیان ہے وہ اس پر یاد کرو جب آ ہم نے عطا کیا موسا موسا علیہ السلام کو الکتابا کتاب و الفرق فرقون کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا فرقان فرق سے نکلا حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہاں مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کو عطا کیے گئے لال تاکہ تم تہ تدور ہدایت پا جاؤ وہ اور یاد کرو جب قم موسا موسا علیہ السلام نے فرمایا لقومی ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم ان نہ کم غلم تم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہمارے یہاں پر تو ذہن یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں مارنے کو لیکن حقیقت یہ ہے قرآن یہ کانسیپٹ دیتا ہے جو شخص گنا کرتا ہے گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کیوں اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہے قیامت میں عذاب ہے جہنم میں عذاب ہے اور گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی تکالیف ہیں بما اساب مصیبتیں فبی ماں کسبت تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو گویا کہ انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور کفر اور شرک یہ تو ظلم عظیم ہے یہ تو اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں جلنے والا ایک مرض ہے کہ یہ مرض جہنم میں جلائے گا وَإذْ قول موسال قومی ہی موسا علیہ سلام نے اپنی قوم سے فرمائی یا قومی اے میری قوم ان کم تم انفسکم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بت خاد بچھڑے کو معبود بنا کر بچھڑے کی پوجا کر کے شرک کی تین قسمیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا پوجا کرنا یہ شرف العبادت ہے جسے ہندوستان اگر جائیں تو ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ شرف العبادت ہے اور دوسری چیز شرق ذات یہ سمجھنا کہ جیسا اللہ ہے ایسی ذات دوسری بھی ہے اسی طرح خدا کا بیٹا سمجھنا یہ بھی شرق فات ہے جیسے عیسائی یہودی شرق فات میں مبتلا ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور حضرت عزیر کو یہودی خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں شرک العبادت اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا پوجا کرنا یہ شرق العبادت ہے شرق فات کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنا یا اللہ سمجھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو یہ شرق ذات ہے اور شرق ففات شرق صفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی ہی کسی بندے کے لیے صفات تصور کرنا اور اس میں برابری سمجھنا یہ فی صفات ہے فی صفات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے فی صفات کے معنی برابری مثلا قرآن مجید فقان حمید میں ہے إن اللہ بننا سروف الرحیم بے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا ہے رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے قرآن مجید فقان حمید ہی کی دوسری آیت ہے علیہ ماں علیہ تم ہری سن علیہ کم ملم منی رعوف الرحیم اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رعوف اور رحیم کہا گیا جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں کس کو رعف اور رحیم کہا گیا اللہ کو دوسری آیت میں کس کو کہا گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے قرآن کی روح سے اللہ بھی رعوف اور رحیم ہے قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم بھی رعوف اور رحیم ہے لیکن یہ شرف صفات نہیں ہے کیونکہ ہو بھی نہیں سکتا کہ قرآن تو شرک کو مٹانے کے لیے ہے قرآن میں شرک کی دعوت تو ہو نہیں سکتی لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال شاید پیدا ہو کہ برابری تو نظر آ رہی ہے اللہ بھی رعوف و رحیم ہے حضور بھی رعوف و رحیم ہے ہو گئی برابری نہیں برابری سے یہ مراد نہیں ہے فرق ہے اللہ رعف رحیم ہے ذاتی حضور رعوف و رحیم ہے اللہ کی عطا سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے رعوف و رحیم ہے حضور رعوف اور رحیم ہے جب سے اللہ نے بنایا تو جب یہ فرق ہو گیا تو اب برابری نہ ہوئی اللہ تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے غیب و شہادت کو جاننے والا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرما وما ہوا عال غیبی بے یہ محبوب یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں یعنی غیب کے خزانے بھی ہیں اور غیب کے خزانے دینے میں یہ نبی بخیل نہیں ہے تو غیب کا علم انبیاء کو ہے اللہ کو بھی ہے لیکن فرق ہے اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کو علم اللہ کی عطا سے ہے اللہ تعالی کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور نبیوں کا علم جب سے اللہ نے عطا فرمایا تو یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی اس کی تفصیل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسے شر کی حقیقت اس کو سماعت کیجیے اور کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ کیجیے فعیز قول موسال قومی ہی موسا علیہ سلام نے اپنی قوم سے فرمائے یا قومی اے میری قوم ان کم غولم تم انفسکم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بت خاد کم بچھڑے کی پوجا کر کے بچھڑے کو معبود سمجھ کر شرف کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا فتوبو بس تم سب رجو لاؤ توبہ کرو ہلا باری اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں باری کے معنی پیدا کرنے والا فخ پس تم قتل کرو انفسکم اپنوں میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا جب کوئی شخص کفر کر لے یا شرک کر لے مسلمان ایسا کرے تو مرتد ہو جاتا ہے ہماری شریعت میں یہ قائدہ ہے کہ اگر مسلمان مرتد ہو جائے اور توبہ کر لے فورا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا لیکن حضرت موسا علیہ نبینا والے ہی صلات و سلام کی شریعت میں فائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی کفر و شرک مسلمان کر لے تو وہ مرتد ہو جائے گا اب وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ تو قبول ہے مگر دنیا میں اسے قتل کر دیا جائے گا جسے جس قاتل ہے قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو مقبول ہے مگر احساس میں اسے قتل کرنے کا قانون بھی موجود ہے اگر وہ راضی نہ ہو تو دنیا کے اندر قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا حالانکہ توبہ اس کی مقبول ہے لیکن دنیا میں سزا اس کو ضرور دی جاتی ہے جبکہ اس مقتول کے وہ چاہیں تو وہاں یہ قاعدہ تھا تو وہ قاعدہ آپ نے سنایا میری شریعت میں یہ قاعدہ ہے لہٰذا اب تم یہ کرو کہ جن بارہ ہزار نے شرک نہیں کیا جو مرتد نہیں ہوئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ہاتھ میں تلواریں لیں اور باقی لاکھوں افراد جو پانچ لاکھ سے زائد ہیں وہ گٹنے کے بل بیٹھ جائیں اور اپنے سر کو آگے کی طرف جھکا دیں صبح سے لے کر شام تک قتل کیا گیا اور ستر ہزار بنی اسرائیلی قتل ہو گئے قاعدہ تو یہی تھا اور اس اصول کے مطابق سب کو قتل ہو جانا تھا صرف بارہ ہزار بچتے لیکن حضرت موسا علی نمینا والسلام نے دعائیں کی حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے اور عرض کیے پروردگار یہ تو سب ختم ہو جائیں گے تو کرم فرما دے تو انہیں معاف کر دے رب العالمین نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو قتل کر دیے گئے انہیں ہم نے شہادت کا رتبہ تھا فرمایا اور جو زندہ بچ گئے انہیں اس گناہ کو ہم نے معاف کر دیا جب حضرت موسا علیہ السلام نے قتل کا ذکر کیا تو فرمایا ذالکم خیرالحم وہ کہنے لگے یہ کام تو بہت مشکل ہے فرمایا نہیں ظالقم خیرالقم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اندا باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک پھر موسا علیہ السلام کی دعا کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور تمام قتل ہونے سے بچ گئے فطب علیکم پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ان نہ تو برشین بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی نعمت کا بیان ہے اب بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے وعز قل تم اے بنی اسرائیل تم نے کہا یا موسا اے موسا لن مینا ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے ہرگش یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں جہرہ جہرہ کے معنی ظاہر اعلانیہ جب حضرت موسیٰ علیہ مینا والسلام کی دعا کی برکت سے قتل کرنا موقوف ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ جو قتل کر دیے گئے انہیں شہادت کا رتبہ ملے گا اور جو بچ گئے ان کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا اس پر یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ ان میں سے اس قوم کے بڑے بڑے ستر افراد لے لیں اور ستر افراد لے کر کوہ طور پر آئیں اور یہ سب وہاں پر قوم کی طرف سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں تو اللہ تعالی ایسا کر دے گا اور انہیں شہادت کا رتبہ دے گا اور جو زندہ ہیں ان سے یہ گناہ معاف فرما دے گا ستر افراد کو لے کر موسا علیہ السلام کو یہ طور پر گئے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے اب موسا ارمینا والے سرات والسلام نے اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے میرے رب نے یہ فرمایا تو یہ ستر افراد ہی کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے آپ نے اور ہم میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں ہمیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے رہا ہمیں تو آپ کی بات پر یقین نہیں آتا نعوذ باللہ کے مزاحم اب ایسا کیجئے کہ ہمارے سامنے اللہ کو ظاہر کر دیں اور خود اللہ آ کر نعود بلّہ مزالے ہمیں اگر کہے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے تو انہوں نے اس طرح سرکشی کی فعا قت کم شاع کڑک زوردار آواز یہاں شاعق سے مراد, مراد وہ آواز ہے جو اتنی زوردار ہو کہ خوف کے مارے انسان کا دل بند ہو جائے ہارٹ فیل ہو جائے آخا <الصَّعِقَة> کو جب تم نے یہ سرکشی کی ناشکری کی پس تمہیں زوردار کڑک میں پکڑ لیا وہ ان <تَنْغُرُون> اس حال میں کہ تم نے خود اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ سب زندہ تھے اور ایک زوردار آواز آئی تو وہ ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے حضرت موسا علیہ مینا والے یہ سلا نے پھر دعا کیا پروردگار تو کرم کر دے ان سے نادانی ہو گئی انہوں نے میری بے ادبی کر لی تو کرم کر دے تو معاف کر دے رب العالمین نے موسا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا سما پھر باس ہم نے اٹھایا کم تمہیں تمہارا زندہ کیا میں باد مو تمہارے مرنے کے بعد لا القم تشکرون تاکہ تم شکر کرو نعمت کا بیان ہے شکر کرو اب مزید بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے وہ ول اور ہم نے سایہ کیا علح تم پر الغمام بادل کا غمام اس بادل کو کہتے ہیں جو گھنا بادل ہو جس میں بہت ٹھنڈی چھاؤں ہو جہاد کے لیے نکلے اور جب جہاد کے لیے نکلے تو کہنے لگے یہ تو ریگستان ہے ہمیں تو ریگستان پار کرنا ہے بڑی سخت گرمی ہے آپ دعا کیجئے کوئی کرم ہو جائے موسا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ایسا بادل مقرر کر دیا جو لاکھوں افراد کو گھیرے ہوئے تھا دن کے وقت یہ بادل گھیرتا رات ہوتی تو آسمان سے ایک نورانی ستون نازل ہوتا اور پورا میدان روشن ہو جاتا رات کی گھبراہٹ دور ہو جاتی اب کھانے پینے کا جو مسئلہ ہوا پھر وہ انزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المنا من وہ سلوا اور سلوا من اور سلوا یہ آسمانی کھانے کو کہتے ہیں جو اس موقع پر بنی اسرائیل پر نازل ہوا من بعض مفسرین فرماتے ہیں ایک میٹھی چیز تھی حلوے کی طرح شہد کی طرح لیکن اس کا رنگ سفید تھا اور سلواں جو ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھنے ہوئے بٹیر تھے جو صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک طلوع آفتاب تک یہ آسمان سے گرتے تھے اور یہ لوگ اپنی چادروں میں اسے لے لیتے تھے اور یہ ایک دفعہ آتا پورے دن کے لیے کافی ہوتا ہفتے کے دن چونکہ ان بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا اور کوئی کام دوسرا کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا تو ہفتے کے دن یہ اگر اپنی چادریں لے کر اس کو جمع کریں یہ بھی ان کے لیے درست نہیں تھا اب ہفتے کے دن یہ بھوکے رہیں اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا جمعے کے دن دگنا نازل ہوتا جو جمعے کے لیے بھی کافی ہوتا اور ہفتے کے لیے بھی کافی ہوتا وہ ان زلنا آڑ و سلوا اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوا نعمت کا بیان ہے کلو کھاؤ من تو ما رزقناكم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ اما غلو اور انہوں نے ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا ہمیں نقصان نہیں پہنچایا اللہ تعالی سورہ اخلاص میں فرماتا ہے کُل ہو اللہ عہد اللہ سمد سمد کے معنی یہ ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم عبادت کریں تو اپنا بھلا ہے اور گناہ کریں تو اپنا نقصان ہے اما غلام اور انہوں نے ناشکری کر کے ہماری نافرمانی فرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا ولا ہاں لیکن کانو ان پوسا یا گلیمون وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے یقیناً جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے قلب میں کبھی بھی حقیقی سکون پا ہی نہیں سکتا یہ بات ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں اگر کوئی گناگار ہے اور چاہے وہ دعوی کر لے کہ جی مجھے حقیقی سکون مل گیا تو ہم دعوے سے اس کے اس دعوے کو رد کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسے پتا ہی نہیں حقیقی سکون کیا ہے اللہ اللہ کی تتما سن لو خبردار دلوں کا چین دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے تو جو اللہ کی یاد نہ کرے اللہ کی نافرمانی کرے اس کے دل کو کبھی چین اور سکون مل ہی نہیں سکتا والا كَانُوا أَنفُسَهُمْ ان وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے اپنا نقصان کرتے تھے اب اگلی جو آیت ہے اس آیت میں پھر ایک نعمت کا بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ تمنا کی کہ ہمیں من و سلوہ کے علاوہ اور چیز کھانی ہے تو یہ جہاد کے لیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا ابھی تو جہاد انہوں نے نہیں کیا ابھی تو راستے میں ہیں قریب میں ایک بستی تھی اس بستی کے کافروں پر اللہ تعالی نے ان کا ایسا روب داخل کر دیا کہ وہ سارے کافر اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے بھاگ گئے اور وہ بستی خالی ہو گئی مکانات موجود ہیں باغات موجود ہیں کھیت موجود ہیں لیکن کوئی اس میں فرد باقی نہ رہا اللہ تبارہ کا بطارہ نے حکم دیا کہ اگر من و سلوا کے علاوہ اور چیزیں کھانی ہیں تو اس بستی میں چلے جاؤ مگر جب بستی میں جانا تو جب دروازے میں داخل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجا کرنا اور سجا شکر بجا لانا اور کہنا ہے پروردگار ہم تو بڑے گناگار ہیں سیاہ کار ہیں تو نے کرم فرمایا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما تمہیں یہ کہنا ہے لیکن اس نعمت پر بھی انہوں نے ناشکری کی اس کا بیان ہے وہ اور یاد کرو جب قلنا ہم نے فرمایا ادو خلو تم داخل ہو جاؤ ہاد اس بستی میں فکلو پسخاؤ مینہ اس بستی سے ہے سو جہاں سے تم چاہو شئتم تم چاہو بلا روک ٹوک اس بستی میں تمہیں کوئی رکنے والا نہیں وَدُخُولُ الْبَابِ دروازے میں داخل ہو سجدہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو سجدہ کرنا ہے قولو اور تم کہو ہتو اے اللہ تو ہمیں معاف فرما ہت پتن کا مفہوم کیا ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما تم معافی مانگنا اور سجدہ کرنا نر لکم خطو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے جو گناگار ہیں ان کی گنا ہم بخش دیں گے اور جو نیکوکار شخص ہیں وہ اگر شکر کریں گے اور نیک ہونے کے باوجود مفرت کا سوال کریں گے استغفار کریں گے معافی مانگیں گے وسع نزید المحسنین اور انکرین نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ گناہ گار اگر مغفرت کا سوال کرے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور نیکوکار اگر مغفرت کا سوال کرے تو اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم تو نیکوکاروں کے سردار ہیں تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے معصوم ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں میں دن میں سو مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں تو نیک لوگ اگر استغفار کریں تو درجات میں بلندی ہوتی ہے فرمایا یہ سب کہا گیا لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا اور کیا کیا انہوں نے رونے کے بجائے زور زور سے ہنسنے لگے اور سجدہ کرنے کے بجائے سرین کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے اور حت پا حت پا اس کے معنی ہے تو معاف فرما انہوں نے ہند تو ہند کر دیا ہند تو ہند تو گندم کا دانا تو ہن, تو ہن تو گندم کا دانا گندم کا دانا مطلب یہ کہتے ہوئے گھسے کہ اب ہمیں گندم کھانے کو ملے گا اس طرح انہوں نے شریعت کا مزاق اڑایا جب کوئی قوم چاہے کہ مسلمان کہلاتی ہو جب شریعت کا مزاق اڑاتی ہے تو اس پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے فرمایا فبدینہ قلن ظالموں نے قول کو بات کو بدل دیا غیر اللّی جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کام کیے کہا گیا سجدہ کر کے داخل ہو روتے ہوئے داخل ہو معافی مانتے ہوئے داخل ہو مگر انہوں نے کیا کیا سری پر اپنے آپ کو سیختے ہوئے کے مارتے ہوئے اور معافی کے بجائے گندم گندم ہنتا خنتا کہتے ہوئے اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے اور جب انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا فن پس بس ہم نے نازل کیا الدین و لمح ظالموں پر رجزم من سما آسمان سے وبا کو نازل کیا عذاب کو نازل کیا بیما کانوں یفسکون یہ وبا اور یہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اس قوم میں ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ جو مرض چوہے کی وجہ سے پھیلتا ہے اور وہ وائرس جو ہے اس مرض کا اس مرض کے جراثیم کو چوہا جو ہے منتقل کرتا ہے جسے تعاون کہتے ہیں ہزاروں ایک گھنٹے کے اندر ایک ساتھ میں ہزاروں بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا مذاق اڑایا جائے جب مسلمان قوم میں گنا ہوں تو پھر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں کہ پچھلے لوگوں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوتے آج آپ دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی لیکن ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ سائنس اور میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے ڈینگی وائرس ایڈز کینسر ٹی بی جگر کا کینسر ہڈیوں کا کینسر بھیڑ کی ہڈی کا کینسر چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں جی ان کو ہارٹ کا پروبلم ہے بلڈ پرشر ہائی ہے ارے چھوٹے بچے نے نہ تو سگریٹ پی ہے نہ مرغن غذائیں کھائی ہیں تو جب قوم میں گناہ ہونے لگے تو رب العالمین انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں اور خصوصاً حدیث پاک میں ہے کہ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالی ان پر بیماریوں کو مسلط فرمائے گا آج بے حیائی فحاشی ارانی بے پردگی اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے اور خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے